حضرت علی نہ بلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو اور انصاف پسند کو کمزور و ناتما سمجھا جائے گا صدقے کو لوگ خسارہ اور سلائے رحمی کو احسان سمجھیں گے اور عبادت لوگوں پر تفق جتلانے کے لیے ہوگی ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خاجہ سراؤں کی تدبیر اور رائے پر ہوگا